Thank you. Yeah. جائے ائی شنوシー ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ من توکل له و الله نشهد ان احتکا منظر میں یہ بات آئی ہمیں کبھی کبھی کچھ دعوت دیا کریں ایسے اگر کچھ ساتھی ہمارے یہاں آتے ہیں ہماری پذارے سے ذکر ہوتی ہے بیٹھتے اٹھتے ہیں یا نئے لوگوں کو بھی دعوت دیں وہ تشریف یہاں اور ہم بات کہہ دیں گے کسی کو پسند آ گئی تو قبول کر لے گا ہو سکتا ہے تھوڑی سی زندگی اس دنیا کی اور اللہ تعالی نے ہمارے بولی صاحب نے پڑھا نا ولکائی ہی کس ہاں پہلے کس طرح پڑی گیس اس سے ملنے ملاقات کا وقت آ رہا ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شعر تھے شادی نگینی صاحب رحمۃ اللہ شاد رضی صاحب اللہ علیہ داجو ان کا شعر سناتے تھے کہ بلاس نظام میں تکلیف کیا ہے بلا سے نظام تکلیف ہے؟ سکون خاطر بھی کم نہیں ہے خاطر دل کو کہتے ہیں سکون خاطر کا سکون بلاس نظر نظام،, نظام موت کے وقت جو کفیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سے نظام میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں کہ جب فرد اللہ سوال کرے گا لوگوں سے پوچھے گا کہ کسی کو چاہیے تو ایسی نعمتیں ہوں گی ایسی پہنائیاں ہوں گی ایسی خوشنمائیاں ہوں گی ایسے ذائقے ہوں گے ایسی جوانی ہوگی ایسے اس جمال ہوگا کہ کسی کا خیال کسی اور طرف نہیں جائے گا لیکن میں شہید وہاں بھی کھڑا ہو اللہ مجھے چاہیے ایک چیز کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں میں کہرے نام پر پھر قتل کیا جاؤں کیونکہ ایسی لذت ہوتی ہے اس وقت کیوں لذت اس کو جنت میں بھی یاد رہے جنت کی رہنا خوشنمائیاں اور حروق قصور جو ہے اس کو اس کو بلا نہیں سکے جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے نور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر اس کا عمل و بے اس کی جزا کچھ اور ہے نور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر تو یعنی پہلے پہلے ملاقات جو ہے قبر میں تو یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے کہ بربو کا حالی؟ ماں دینا جی سوال ہوگا جی جی ماں دینو کا حاضر رجوک کے حاضر رجوع شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو تو اس دور کے جب یہ پہنیں تھے نا تو کچھ لوگ کہتے کہ ہزار آدمی مرتے ہیں ایک لاکھ آدمی مرتے ہیں سب کو قبر میں حاضر کرایا جاتا ہے تو اس بات اللہ کہنا فرما دیتے ہیں کہ قبر سے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے اور جہاں پر بھی جو آدمی اس کو دکھا دیتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا جو رسول نے فرمایا ہمارا تو اس پر ایمان ہے سمجھ میں آئے تو ایمان ہے سمجھ میں نہ ہے تو ایمان مان لیکن آج کے آلود نے ساری چیزوں کو حاضر کر کے رکھتی ہوں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں دنیا داروں کو ملاقات تو جناب رسول اللہ صلاح سے کیوں حاضر. پھر تو با یہ حدیث میں اور کتابوں میں جنت کے آلات بیان کیے جاتے ہیں تو حور با کا تسکر آتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا ہمیں سنا بیان کرتے ہیں لیکن مولوی طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں تو آدمی کو آدمی کو حوش وواس اڑتے ہیں تو حوش وواس آدمی کو کہ فلانی حور ہوگی فلانی کہ وہ اس کو کہیں گے کہ, اے, کہ تو ہو رہے نہ ہوئے گی تو موت اس کے پتہ چوتھے کے پانچویں درجے کی نوکرانیوں میں سے ہوں آخر کرتے کرتے اس تک جب پہنچتے ہیں یہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں کوئی یاد ہوا ہے یہ ترکیہ کی طرف آگے کو. کوئی وسط میں جو ہوا ہے اس میں کوئی بزرگ لکھتے ہیں کہ فلانا نوجوان تھا تو اس کو اونٹ پر سوار تھا سفرم کر رہے تھے تو اس میں اس کو غنودگی ہوئی اور گروزی کی بات اٹھا تو اسے کہا کہ اینا اینا المرضیا ہورہ نہ یعنی کوئی ہو ہے تذکرہ اس کا حدیث میں آئے ہوئے کیا تو اس نوجوان کے حوش, حوش آواز اڑے ہوئے تھے وہ جب میدان جنگ میں گیا ہے تو ایسا لڑا ہے کہ شان یا کیونکہ وہ جو عیض ہوتی ہے ایمان کی یقین کی بجلی اور ریک ہوتی ہے محبت کی بجلی ایمان میں جو محبت کی بجلی ہے وہ چار سو چالیس وولٹ نہیں ہے وہ گیارہ ہزار وولٹ ہے گیارہ ہزار وولٹ کو مکان کے اندر لایا نہیں جا سکتا بلب جلد اٹھیں گے مکان کے اندر کتنی آتی ہے جی بجلی اندر دو سو بیس ہوتی ہے دو سو بیس آ جائے دن میں گھر میں بیٹھا ہوا دونوں کو آگ لگ گئی جی گھر میں بیٹھے بیٹھے آگ شروع ہو گئی خیر و جلدی سے جو ہمارے فریج وغیرہ جو آلے سن کر بند کر دیا تو بجلی والوں کو بلایا اس نے کہا آپ کے گھر میں چار سو چلیس بجلی آئی ہے کیسے آئی, کیسے آئی ہے کہا پتہ نہیں کیسے آئی آئی ہے تھوڑی دیر رہتی سب کو جلدرا جاتا ہے تو جو محبت والی بجلی ہے وہ تو گیارہ ہزار بالٹ یہاں تک پیچھے ہی اگر سو پہلے میں پوچھوں سے کہا کہ مجھے اس کے کی مڑے جہاروں سے کہا کہ مجھے اس گرودگی میں جنت کی حور مرضیا جو ہے وہ دکھائی گئی تو ایسے ہم یہ فکیب کرا لوگوں بول کر کوئی قرآن کوئی حادیز میں ثبوت ہونا چاہیے کہ اللہ کے تعلق کا کیسا درجہ ہے خوش پر آنے کے بعد پھر جو سب سے بڑی مہا لذت جنت میں جی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہے فلاں ذمہ دار دیدار اللہ کی ذات کہ اللہ کے تعلق میں جو لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کو دائمی حضوری ہوگی کیوں پری ایسی لذت کیوں اس سے نظر اٹھا کر حور و قصور اور ہور و خیام کی طرف پھر متوجہ نہیں ہو سکتا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثالوں میں بیان باتیں کرتے تھے نا کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں آدمی کی غذا جو ہے وہ حیض کا خون ہوتا ہے اسی بس کی پرورش ہوتی ہے آپ کوئی باہر نکل آئے آدمی ماں کے پیٹ سے تو اس کو حیض کا خون دیا جائے تو تھا سکے اس کو کہ آئے گی گھن آئے گی نفرت ہوگی دیکھ نہیں سکے گا حالانکہ اس کو وہاں بڑی ایسے دنیا کی نعمتیں جنرل کی نعمتوں کے مقابلے میں کر دیں گے اور جنرل کی نعمتیں, جنر کی نعمتیں جنر کے ادارے لائی کے مقابلے میں گرد تھے ایسے نوجوانوں نے ایک بات بیان کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں آپ ڈلے نہیں ہر کسی پہ ایسا نہیں ہو سکتا صلاحدین صابر کلی رحمتہ اللہ علیہ کا آلات کبھی بھی سناتا ہوں میں ہمارا سلسلہ جائے چشتیہ صابری ہے کہ خواجہ رحمت اللہ علیہ سے آگے ان کے مرید ہیں حضرت بختار کاکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بابا فرید غنی شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید غنی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دو مریض ہوئے نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علابی علی علیہ الحمد صابر کلی رلی اللہ علیہ تو یہاں سے چشتی دو میں ویکسین ہوا چشتی نظامی اور چشتی صابری ہیں تو ان کی والدہ تھا یہ حضرت بابا فرید غنی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے باندھے تھے تو اللہ نے ان کو ایسی زندگی بابا فرید گی شکر رحمت اللہ علیہ کو دی تھی تو کرو فرو وہ جو ہر چیز اللہ نے دی ہوئی تھی جہاں تک کہ سلطان شمس الدین التمش نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی سمجدار بادشاہ فرما رواج ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے دین دین کی دولت اپنے تعلق نصیب فرمایا ہے تین کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں تو خیر یہ لے کر گئی جب یہ لڑکا بڑا ہو گیا 12 13 سال کا ہوئے ہوا تو با فرید جن شکرمت اللہ علیہ کے پاس لے کر گئی اور جگہ کہ یہ بھی آپ سے murid ہوں گے اور یہ, یہ اللہ کا تعلق سیکھیں تو دیکھا نوجوان لڑکا ہے اور چلنے کننے کا زمانہ ہے یہاں اینم بل حیات الدنیا لا یوم ولہوم وزینت متفاخرون بینکم وتکاسرون فی الاموال و الاولاد دنیا کی زندگی کیا ہے لا لاہو بولا ہے کھیل تماشا بیٹا میرا آٹھویں جمع میں پڑتا ہے تو بہت گھر میں رائی اس کی ماں کی اور میری ہوتی ہے سارا دن کھیلتا ہے اور اس کا جذبات اگر میرا باپ میرے ساتھ نیکی کرے تو یہ مجھے کھیل کے میدان سے نہ بلائے گا نہ مدرسے بھیجے نہ سکول بیچے نہ کپڑے بدلنے کا کہے نہ نہانے کا کہے نہ کھانے کا کہے ایسی محویت ہوتی ہے آدمی کی لاہو بولے کہ اس کے مقابلے ساری چیزیں ان حیثیت آگے بڑھتے زینت زیب و زینت آ جی ہیئر اسٹائل کیسا ہو جی ہیئر کٹ کیسے ہو جی, جی? کی کہاں صدر میں کس دکان پر کرائے جی ہم جی? جس وقت اسلامی کالج میں ہوتے تھے تو اس وقت کرو کٹ آئی تھی کرو کٹ آئی پتہ کیا ہے کہ نہیں تو وہاں جاتے تھے اس بانیں یہاں پر لیتے تھے اسلامی کالج میں لیتے تھے جی آٹھ آنے اور وہیں کہاں پر کہتے ہیں پانچ روپئے فلان جگہ پر ہوتی ہے وہاں جا کر کرائیں تو زیب و زین کپڑے استری یوں کر رہا ہے اور بال تیل بوٹ جوتے پالش یہ وہاں زیب و زینت کے پیچھے پڑے بس آپ کسی چیز کو و اوشواس نہیں کل جب باپ مر جائے گا تو کون کمائے گا کچھ پتہ نہیں بس ہیئر سٹائل اگر ٹھیک ہے استری کی طے ہوئی ہے جوتا پالش ہے سی برابر دینا گیا بڑھتا عمر میں آدمی آتا ہے ایک اتنے مربع ہیں یہ ڈگری ہے نا جی؟ یہ گریڈ ہے نا جی؟ فلانا بیٹھا ڈاکٹر ہے فلانا انجینئر ہے جی؟ یہ تفاخر کا دور پڑتا اور بال و دولت کی کثرت کا فہر کرنا ایک دوسرے فائنتا ہی اگر فار مات یہی تو خراب ہوتا فصل کی طرح گردن کو موڑتی ہے اس طرح گردن کو موڑتی ہے تو پھر زمیندار کے آتی اس کو جڑ سے کاٹتے تھے اور بیلوں کیا ہوتے بیلوں کے پیروں کے نیچے روندی جاتی کچھ نہیں رہتا مرے نکی لائے الحم آباد عدل عمر میں ڈال دیتے ہیں نہ پیشاب جگہ پر نہ پاخانہ جگہ پر نہ ہوا کو روک سکے بس برا حال کیا زندگی ہے خیر انہوں نے دیکھا بابا فرید رحمۃ اللہ لینے کی یہ نوجوان لڑکا ہے کھیل کود کا کھانے پینے کی اس کی عمر ہے ہاں. کام لنگر پر خدمت کرو اب کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کچھ عرصوں کے بعد ان کی والدہ صاحب اجوائی تو نہ دیکھا لڑکا سوکھ کیا ہڈیاں اور چمڑا تو آگر بائی سے لڑی گی تو, تو نے کیا, کیا میرے بیٹے کے ساتھ تو کیا کیا لا کھڑا کیا کہ ہڈیاں اور چمڑا ہے اس کو لنگر پر چھوڑا تھا کھائے پیے خدا رات کیا کرتے رہے کہا جناب آپ نے تو خدمت کرنے کا کہا تھا کھانے کی ضرورت آپ نے نہیں کیتنا تھا کیا کھاتا رہا ہے؟ نکاح میں جب خدمت سے فارا ہو جاتا تھا جا جام مہمانوں کی تو میں جنگل سے لگاتا تھا اور فلانا گودر کا جو درخت اس کے پھل جھاڑ کر ایک فیقر سا پھل لگتا ہے اس کو کھا لیا نہ اس میں مٹھاس سے نہ کچھ ہے اتنا ایک زندگی باقی رہتی ہے اس سے کہ بس گودر کے پھل میں کھا کر آ جاتا تھا نکاح یہ سابر ہے کتاب ملا صابر اور پھر یہ سلے مارے پہلے بڑے مجاہدات ہوتے تھے جائیداد صاف کرتے تھے پھر جو اس کے بعد اللہ کا نام بتاتے تھے جو اللہ کا نام بتایا ذکر بتایا تو, تو اندر اتنا ہو گئی تھی جو چند بار کیا گئی. بس اللہ ہی اللہ, ہو گئی. جائر باطن اللہ نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے ہر رگے جان ساز اللہ سمت علی نجلود ہوں وقلود ذکر علاج کر دل پد مر دل کھال بال ہڈی گودا اس میں سماتا ہے ذکر آدمی کے رشے رشے میں سبا جاتا ہے عشق آدمی کے رش رشے میں سما جاتا ہے عشق جیسے کہ ہو شاخ گل میں بادے سہرگاہی کا نم شاخ اور پھل پتہ پھول اور کہ ہر گرے میں پانی کا کترا پہنچا ہوا ہوتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق جیسے کہ ہو شاخ گل میں بادے سہرگاہی کا نم یہ ہوتا ہے تو یہ شاہ جاتا ہے سما جاتا ہے آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پردہ ہیں تو یہ اللہ اللہ خیر ایسا اللہ کا تعلق بنا کچھ عرضے کے بعد پھر بہن نے کیا ہی میں نے کہا اب یہ نوجوان ہو گیا ہے اب جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دو نے کہا کہ میں اس کو رشتہ نہیں دیتا خیر بہن نے تمہارا کیا آپ کی بیٹی تو بادشاہ وقت کی نواسی ہے تو آپ ہم غریب لوگوں کو کہاں اس کا رشتہ دیں تو اللہ والے آج محلات اور بادشاہوں سے اور محلات سے اور فوجوں سے اور توفوں پسند سے تو ذرا نہیں دبتے ہیں لیکن ایک کلمہ جو آج کا ہوتا ہے اس سے دب جاتے ہیں شاید. اس نے کہا آدمی آج نے کہا کہ اپنے ڈاکٹر نظر صاحب سے سفارش کرو اس کو پاس کر دے ورنہ یہ اخبار والے لوگ ہیں بڑا ہنگامہ بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہر وقت جلدی کا تھا میں نے میں, میں نے کہا اس کو بات نہیں دوں کہ اس ڈاکٹر نظر صاحب نے کوئی رشوت کے پیسے نہیں کھائے ہوئے کہ تم لوگوں سے دبے گا اگر آپ ایک اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے غریب آدمی ہے آج دی کی بات کرتے تو ہو جاتا مجھ دباؤ کی بات اگر رضام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بادشاہ وقت میں پیغام بھیجا کہ پہلی تاریخ کو سارے لوگ اسلام کے لیے آتے ہیں آپ بھی آئیں سارے علماء سلام کو آئے وہ نہیں گئے تو پیغام میں بھیجا سارے علماء ماں اور آپ نہیں آئے تو بڑی بڑی حیثیت کو علماء کو بلایا گیا تھا ہم تو خاص حیثیت والے نہیں دوسرے مہینے پیغام بھیجا پھر نہیں تیسرے مہینے پھر اگلے مہینے اگر سلام کو نہ آئے تو میں دیکھوں گا میں دیکھ لوں گا اچھا ہم بھی دیکھ لیں اور اس تاریخ کے آنے سے پہلے یہ آدمی اٹھا سکتے ہمارا ایشورہ اور بادشاہ کی بادشاہ تھے گھاس کے تنکے کے برابر اہل اللہ کی نظر میں دنیا اور دنیا کی چیزیں ان کے بادشاہ ان کی فوجیں ان کی اصل کسی کے اختیت نہیں تو پرانے دور کا واقعہ ہمارے مولانا محمد اللہ عورت اللہ علیہ کے صاحب زیادہ تھے مولانا ابیب اللہ صاحب مکم کروں درستے در تھے ساری عمر وہیں گزری شاہ سعود کا وقت تھا تو لوگوں نے شکایتیں کی, کی اور ان کا بادشاہ کا دن کر دیا اس نے کہا کہ گرفتار کرائیں گرفتار کریں تو جو مریض تو ہم نے کہا کی گرفتاری کا ہو رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے آپ کچھ دن رپوچ جائیں ہم بادشاہ سے مل ملا کے کوشش کریں گے اپنے مسائل استعمال کریں گے تو تاکہ یہ ختم ہو جائے اور اتنے دن آپ رپ رہے ہیں کہ ایسے تکلیف ہوگی خیر وہ ہو دس میں آتے رہیں آتے ہیں بند نہ کریں تو اگر بڑا جانا کہا کہا تم بڑا جلال تعریف ہو نے کہا کہ مجھے گرفتار یہ مجھے گرفتار کرے گا اتنے دن بعد اس کی حکومت ہی نہیں ہے مناز علی ولیم فکر تو بلحر جو میرے کسی بلی کو تکلیف تھے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے بس اتنے دنوں میں اس کا دماغ فیل ہوا اور حکومت کو چھوڑنی پڑی اور فیصل کو دینی پڑی تو دو جو دو جو دو بول آج بھی کے ہیں ایسے اللہ والے متصرف تھے کچھ لینا آدمی ہو تو کرو فرق کے ساتھ فرض کے ساتھ نہ جائیں میں اپنے ساتھی سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے عدت کی خدمت میں آیا کرو تو بڑی بڑی گاڑیوں کا دور سے بند کیا کرو پیدل تدل کرایا خیال ہو گیا بڑی گاڑیاں ہوں گی اس کا ہوگا یہ شیخ اطرم رحمتہ اللہ علیہ جو پیر بابا کے نام سے مشہور ہیں بہت اللہ نے اپنے وقت میں دی تو جو علماء مائیک اللہ کا نام سیکھنے والے جاتے ہیں جہاں اللہ اتنا بڑا دربار ہے لوگ جاتے ہیں کوئی بینسا کوئی بیل کوئی دمبے کوئی پیسے مارو سونے چاندی لے کر جاتے ہیں انہوں نے مائک نام سے کہا کہ میں تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ تم اللہ کا نام آ سیکھو ان لوگوں کو تو اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے تمہارے مہمانوں کی روزی پہنچانے کے لیے ہم تو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خراج بہن نے کہا کہ آپ جو ہے یعنی ہاں وہ تو بادشاہ کی نواسی ہے بادشاہ وقت کیا آپ رشتہ ہم غریب لوگوں کو کیسے دیں گے کہ چلو آپ رشتہ شادی ہو گئی ان کے ہجرم ان کی بیوی کو لے گئے اور اس وقت جو ہے وہ اپنے ذکر میں مسروخ ہو گئے تھے اور ان پر ایک اللہ کے تعلق کے استغرار تاری ہو گئے تھے ڈاکٹر فرید صاحب کا ذکر اللہ الحمد صاحب کو, اللہ, اللہ کو مانے کا دھیان آ گیا جی. آپ جو ہے ساگر صاحب کا کچھ جو ہے تو کچھ دل نے محسوس کر جی. لیا اللہ, اللہ. چندر با اور اندر بائے جاری. جاری اور ہے اللہ اللہ کے غیر کو وجود ہی نہیں یہ دجلا کے کنارے صاحبہ کرام نے کہا کہ دیا کیسا اس کو پار کریں گے تو کہا یہ ہے کہ پانی کا کپڑا پیا منٹ بہ سکتا ہے دجلا کیا وجود ہے ذات ذوالار کی قدرت اور قوت اور جبروت کیا حیثیت ہے اور قدم رکھا اور پار کر لیا دئیلا کا واقعہ طور پر بیان طورانا ہوا ہے سات مواقع پر ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماد صاحب اکرام پانی پر چلے ہیں یہاں تک دریا پر چلے ہیں اور یہ خبر جو تھی جو سات دنوں میں وکاس رضی اللہ علیہ کرامر کا تذکرہ پہنچا اعلی حضرت میر رضی اللہ دوسرے صاحب بھی ان کے پاس جو اللہ والوں میں ایک ٹکر ہوتی ہے اور مقابلے ہوتے ہیں پر چلایا تو نے میل سمندر پر اپنے لشکر کو چلایا جس میں وہ رہتی اللہ تم اور الخبر سے چل کر بحرین تک پہنچے ہیں اور اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت وہ گھر, و... گھر والی نے وہ ذکر کر رہے ہیں بہتوں کا اللہ کا تعلق حاصل ہو اللہ کا نام لینا شروع کر دیں تو گردو پیش کیا اپنی جان کا احساس نہیں ہوتا کے واقعات میں آپریشن ہونا آپریشن ہونا بغیر نشے کے ہوا ہوا کیوں کہ خود اپنی ذات درمیان میں نہیں رہتی کتاب لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں میں نہ رہوں تو تو نہ رہے ایک دوسرے میں کھو جائیں میں میں نہ رہوں تو نہ رہے دوسرے میں کھو جائیں روحان اللہ وہ عمر صاحب بیٹھے ہیں کہ میں نے تو شرح عقائد نسی پڑی ہوئی ہے ہاں جی حلول کا قیدا ہو جائے گا کہ <laughs> حلول کا قیدہ ہو جائے گا جی بحرۃ الوجود کو حلول ہو جائے گا سارا عقیدہ خراب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے یہ. جگہ پر نہیں رہتے ہاں جی شریعت کی جو ہے حدود ختم کم رہتا ہے جی تو یقیناً حلول تو اللہ کی ذات کا کسی بھی نہیں ہوتا کیا خانیوں کا عقیدہ ایک کے حلول والا ہے تم نہیں مانتا اتنا اللہ کا کر حل محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ذات بھی درمیان میں نہیں رہتی اپنا آپ بھی درمیان میں محسوس نہیں ہوتا بزرگ تھا تو صبح کے وقت بلوچستان میں صبح کے وقت جو ہے لوگ وہ جاتے ہوئے کہیں کہ اجازت دینا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت ذکر کریں صبح سے شکار سب لوگ جو ہوئے ہوں تو وہ ان کو جلدی جانا ہوتا تھا ڈیوٹی حاضری ہوتی تھی تو میں سے باقی ساتھی تو بڑی بڑی موڑ تھا بڑا لحاظ والے تھے بیچ میں میں سمجھ میں ہی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ سرکاری علاقے کا ساتھ پتہ تھا حاضری کیا ہوتی ہے ڈیوٹی کیا ہوتی ہے تو میں ان کو ذکر میں سر کروں گی کیا بات ہے فلاحے فلاں جا رہے ہیں جی ان کو دیر ہو رہی ہے جی سلام کرو جی جیسا کرے جا رہے ہیں اور جب تک میں اگر کہتا رہتا رہوں تو ان کو ساتھ نہ ہو جواب نہ دیں اس کا تو پھر جب اس طرح کروں میں تو لوگ جا رہے ہیں تو گھر والی نے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے جو ایسا یوں کر کے دیکھا اس کو اور دیکھنے سے بس عورت گری وہاں پر اور تڑپی اور بس تڑپ کر جان دیتی اور صبح جو جنازہ نکالا تو بابا فریق شکر رحمۃ نے بہن سے کہا اس وجہ سے اس کو رشتہ نہیں دیتا تھا اور تو سمجھ کے نہیں تھی رشتہ صاحب کہ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ہاں جی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تو شادی سے نکاری ہو گئے تھے تو رشتے دار وغیرہ میرے پاس آئے تو ان کا خیال ہوا کہ اس دیش پر کوئی منتر پڑا ہے اور اس کو شادی سے پارک کر دیا ہاں جی کہا کہ اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے پاس ابھی اتنا منتر نہیں آیا قوت والا شادی سے فارک کر دیا آدمی کو آج نہ کس کا <سؤال> علاج کرائیں تو اللہ کرے گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہو گیا خیر بعد میں تو فکر نہ کریں ہر کسی کو یہ چیز نہیں ملتی آئی سالہ در کا بہو بت خانہ محا لد حیات تاز بزم عشق یکدا نائے رازا ید برو سالہ در کا بہو بت خانہ مینا لد حیات تاز بزم عشق یک دا نائے رازایت برو سالہ کابہ اور بانا میں زندگی چیختی ہے اور پکارتی ہے تب کہ اس کی وجہ سے ایک دانائے راز نکلتا ہے سالہ در کابہ بتانا مینالد حیات تاز بلمیش کے یک دان آئے ہاں جی قدر مستم کے چشممم شراب آیت بنو وزدلے پر حسرتم دودے کباب بنو فارسی ناقید ہو گئی ایک ملک صاحب سمجھتے سر پڑھا لیکن فارسی نہیں پڑھائی ہے. اس لیے اس لیے فارسی نہیں پڑھی ہے نشہ ہی نہیں کیا تو قدر مستم شراب آئے وزلے پر حسرتم دودھ تو ہزاروں سال نرگہ اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا دی. بڑی مشکل سے کہیں ہیں کوئی ایک آدھ نہیں آتا ہے جو علی منصاور کلی رحمۃ اللہ علیہ تھے یعنی کہ ساری زندگی گولر کے درخت کے نیچے ہی گزری رڑکی کا جو علاقہ تھا اس کی روحانی بادشاہ بابا فرید گنشر رحمۃ اللہ علیہ نے کو دی اور دہلی کی بات صاحب نظام الدین رضیا اللہ علیہ کو دیجھے آٹھ بجے تو ان کو انک ساری اندر کے درخت کرنی چاہیے گزری اور کوئی آدمی آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کسی آدمی کو دیکھتے تھے تو اس جلال کو برداشت نہیں کر سکتا تھا آدمی کوئی آگے نہیں آ سکتا تھا. کوئی مریض نہیں ہو سکتا تھا تو اور بارہ فریق کا شکر محم اللہ ایک بڑی فکر ہوتی تھی کہ ان کو ان کی جو بیٹری ہے ان کا جو لائن ہے گیارہ ہزار والی اس کو ڈاؤن سٹیپ کیا جائے کوئی ٹرانسفارمر لگایا جائے بجلی والے انجینئر بیچ میں ہوں گے نا جی ٹرانسفارمر لگاتے سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں پھر جو ہے تو وہ دو ہزار دو سو بیس ہوتی ہے پھر گھر میں جا سکتی ہے تو رحمتہ اللہ علیہ سے میں جاؤں گا تو گئے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے استرخت کے نیچے تو انہوں نے پیچھے انہوں نے طلاب قرآن شروع کی تو اللہ نے ایسا آواز دی تھی سبحان اللہ کہ ان کے بارے میں کہا مساشری رتی مزمارم من مضامین علیہ داؤد کہ ان کو اللہ نے داود علیہ السلام کی آواز کو ایسا ایک حصہ دیا ہے جب قرآن پڑھتے تھے مساشری الد اللہ ضرور پڑھتے تھے یا پرندے اور پر مستی چھا جاتے تھے۔ <سؤال> قرآن کو اللہ نے خوشلانی سے پڑھنے کا اپنی ناد کو جناب رسول نے اللہ اللہ خود پڑھایا مسجد نبی کے اندر تھا جی اسبت اللہ نے کسی پڑھے نعت کی بڑی عجیب دہستان ہے تلاوت کی تو ان کو ان کے طرف تو کہ کہا کہ کون نے کہا شمس الدین ترک کہا تم میرے پاس رہ سکتے ہو لیکن پیٹ پیچھے رہا کر اور سامنے نہ آیا کر ساری عمر یہ خدمت کیے نہ رہے لیکن سامنے نہیں آ سکے है है مجھے صاحب میدان کا خاص چھوڑا تھا آپ کو میں بتا دوں گا تو اس میں یہاں تک کہ کے بعد کہا چمس ادین تو رحمت اللہ رکھے اب کیا ہوگا وہی آدمی غسل کون دے گا جنازہ کون پڑھے گا کیا ہوگا کیا فکر نہ کریں این وفات کے وقت لوگ آ جائیں گے یہ تختہ جو ہے میرے وہ فلانا ابدال وہ بغداد سے لے کر آئے گا ایسا غسل ہوگا ایسا جنازہ ہوگا جنازہ والے آدمی جیسے اس نے نقاب پہنے وہ ہوگا پھر اس کے بعد تم مجھ سے ملو گے یہ ساری باتیں ان کو بتائیں پھر تمہیں پتہ چلے گا بقا فنا کا جو مسئلہ مجھ سے پوچھا اس کو بھی پتا چلے گا تمہیں خیر ہو جی غریب باتیں آنی. لے کر آپ کو کہانی سنا دوں اب حضرت وفات کا وقت ہے بیابان ایک علاقہ ہے حج کے دن لوگ سارے حج پر جا چکے ہیں بیوی اے پاس تو اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا غسل کون دے گا جنازہ کون کرے گا تو نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ سے مرضے سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی ہوگا جس کی اکیلے وفات ہوگی پر سے پھر صاحب اکرام کا ایک کافلہ گزرے گا وہ اس کو دفن کرے, گے جنازہ کرے گا جنازہ کریں تو چار باقی تو سارے مر گئے ہیں وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا تو لایا تو بکری ذبح کر دے اور کھانا تیار کر لے اور جب میں مر جاؤں تو پھر تو تجاسے پر نکلنا اور پھر کافلا آئے گا پھر ان کو کہنا ہے کہ تمہارا بھائی ابو ذر جو ہے اس کی وفات ہوگی تو آگے نگر پرواز ہوئی کھانا پیار کے میں راستے پر کھڑی تو گرد ہوفلا سب جا کے حج کیا جام ایسے کہافل نہیں امید نہیں تھی گردا تھا وہ کافلہ آیا پوچھا تو انہوں نے کہا یہ یہ نہیں غالباً عبداللہ بن مسودہ سے تمہارے بھائی کی وفات ہو گئی یہ اور یہ وصیتیں کی پھر جو ہے تو وہ کریں تو یہ میں سے پہلے کھانا تیار شدہ تھا صاحبان کہیں گے کی پہلے ہوا تھا کھانا تیار آ گئی پھر حوصل ہوا دفن کیا گیا تری دنیا جہانے مرگو ماہی میری دنیا گاہی فباہ تمام تمام بھائی اور دوستوں بڑے ہی نشے ہیں بڑے ہی مزے ہیں ہمارے درخواست صاحب رحمت اللہ لوگ دفعہ آئے ہمارے فلان صاحب پاس شیر لائے دھیان کرایا ہم نے آگ کا چولہا تھا مجلس کو گرما کے رلا کے اور جلا کے راک کر کے رکھتا ہے جلا کے راک میں کر دوں تو داغ نام نہیں ایسی بات پھر اس نے کہا کہ اللہ ہمیں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھلیں جب نے ایک سے کہا کھڑے ہو جاؤ اس کو کھو خوب لے سے کہو خوبصور سے کہو پھر نے پھر کھڑے کر کہا اللہ ہمیں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھلیں وہ علیم ساور کری رحمۃ اللہ علیہ کی داستان کے ایک اور زناد جناب کو قوت کا سال میں ایک دفعہ اجتماع کرتے تھے نظام الدین رضیاء رحمۃ اللہ علیہ تو اس زمانے میں چونکہ اجتماع پر بہت خوشی ہوتی تھی تو اسی کو عرص کہتے تھے لوگ تو اس ایک ایک سالانہ استعمال ہوتا جس میں کہ دین کی باتیں بیان ہوتی تھیں دین بیان ہوتا تھا اور پھر جو ہے اس کے بعد جو اور ڈول بازیا رہ رہے گی تو بحران اللہ خیر انہوں نے بھیجا نظام الدین علی رحمت اللہ کے پاس کیا پیغام بھیجنے والا آدمی تو انہوں نے پلایا پلایا بڑی خدمتیں بڑے مال و دولت دیا اس کو دیئے, دیئے اور خزانے دیئے اور بھیجا اور پھر انہوں نے کہا وہاں پر جاؤ گے روڑ کی جاؤ گے وہاں گودر کے درخت مسلم ملو اس کو بھی اطلاع دو گے ان کے بعد جب گئے تو انہوں نے شمس الدین توڑ کر رحمۃ اللہ سے کہا کیا صاحب کے دربار کا آدمی آیا ہوا ہے گول پر نمک ڈال کے اس کو دینا تو گیا اس نے دے جی تو بڑا ہی بلاد سنائے کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا کھانا تھا ایسا تھا اتنا مال دیا ہے یہ دیا ہے لنگر کے لیے یہ دیا ہے آپ کے لیے یہ دیا ہے مجھے یہ دیا, دیا ہے اللہ اللہ بہت کچھ دیا ہوا تھا رڑکی ہوئے رڑکی نے بھی ایک بعد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ پر نمک ڈال کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہمارے الدین کو اس حال میں ہمارا اتنا خیال ہے کہ ہمارے مہمان کے لیے گولروں پر نمک ڈالا ہے بھائی یہ تو ایک بہت گہرے نشے والی شراب اس کا ملنا تو جن لوگوں کے حالات میں نے بیان کیا تو ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے لیکن اتنا تو مل جائے گا گناہوں سے تو رک جائے گا ایسی آخری بات کہہ رہی تھی جو اللہ بات صاحب پر جو بات کہی تھی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آئے پرزگاری آئے جین آئے اللہ کا تعلق آئے ہاں جی آ نہیں رہا جی وجہ ہے میں چاہتا ہوں میں تیراکی کروں کہ مجھے پسند ہے لیکن نہیں تیر سکا میں <ماتور> <ماتور> چاہتا ہو ہوں میں وہی جہاں چلاؤں لیکن نہیں چلا سکتا وجہ <ماتور> کیا کہ پہلے آج اس کے لیے آدمی کو ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور پہلے سے مجھے آپریشن پر کھڑا کیا جب ہمارے اسٹاف صاحب نے تو ایسے بارش نہ پہلے تو اس نے کھڑا کیا تو وہی آئے اور, اور اس کی اتریاں باہر تھیں ساتھ لٹک رہی تھی اور جو میز پر ڈالا تو میرا سر چکرایا اور میں دوش ہونے لگا تو میں نے باہر نکل کر آ کر لٹ کیا جی. بلڈ پریشر میں ٹھیک ہوا پھر میں اندر گیا یہ پہلا دن تھا دوسرا دن جو گیا تو اس نے بارشری اور رگ سے خون اپنا چھت پر لگا آپریشن کی تو میں اس طرح ہوا اور اس کو بند کیا اور ٹانگا لگایا اس نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب کیا کچھ نہیں ہے پھر حوصلہ ہوا ہاں جی یہاں تک وہ آپریشن کرتے تھے باتیں بھی کرتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے کاٹتے بھی جاتے تھے پھر ایسے ہم بھی باتیں کرتے تھے کاٹتے تھے پہلے دن بوش تھے ٹھیک ہے لوگوں کا ساتھ رہنا پڑتا ہے ہاتھ ہٹ کتاب سے فقط بات نہیں ہوتی یہ جو شاملی کی جنگ ہوئی ہے انگریزوں کے خلاف تھا جنگ تو آج ہم چاہتے ہماری زندگی میں دین ہو ہماری زندگی میں پابندی ہو اور ساری بات ہے عورتوں سے ملنا ملانا باتیں کرنا ہمارا ایک برفارا ہے تو وہ آ کر ساری باطل کے حالات مجھے سنایا کرتا ہے جو چاروں طرف ہو رہے ہیں نا گندگیاں گیا ساری تو اس نے سنایا کہ فلان فلان جگہ پر جو ہے تو اتنی وہ افغان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور فلانوں کے پاس جا رہا ہے پھر میں نے کہا کتنے تو اس نے کہا کہ دو ہزار روپئے دینے ہوتے ہیں اگر دو ہزار تم رہتے ہو تھوڑی دیر کے لیے اور دکھا رو میٹ تمہیں کیا پتا ہے وہ دو ہزار کی تو دو باتیں ہی ہوتی ہیں جو, جو ایسے دو باتیں کرتی ہیں نا تو آدمی کہتے چار ہزار تو لشاور کر رہے اتنا آدمی کو لطف آتا ہے مزہ اس میں نا کھانے پینے میں بیا شادی میں سکتا. لیکن میرے بھائی جو مزہ اللہ نے تعلق کی شراب میں ڈالا ہے تو اپنا نام لینے میں جو مزہ ڈالا ہے وہ کسی چیز کو نہیں دیا ہے لائے تو صحی آدمی اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سردار کو جو جہاں تکلیف دی تھی اس لیے دی تھی ہماری یہاں مجالس ہوتی ہے اتوار کو مجھے ذکر ہوتی ہے منگل کو وہاں مصنف فردوس میں ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں یہاں رات کو پہنچتے ہیں صبح سے زور تک مجالس ہوتی ہیں. سب کہ ہے سبھی پہلی مارچ کو ہو گیا ہے اتوار مہینے میں ہوتا ہے اس میں رمضان میں دس دن کا ہوتا ہے روزانہ ہماری مجلس ہوتی ہے دس کی مجلس ہوتی ہے میں. تو اگر ہم اور آپ اکٹھے بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ شاء ہمیں ہمت ہوتی جائے گی اور ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہاں جی جب آدمی ٹی وی کے مریض کے پاس بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کو بھی ٹی وی لگ جاتی ہے یارکال جی کے مریض کے پاس بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے خالد صاحب یہاں پر بیٹھے رہے آرکیٹیکٹ جی تو کرتا ہے چھلگا لگاتے مارتا ہے وہ چلاگے لگاتا ہیں تو میں نے کہا چلاگے کیوں لگتے ہو اس نے کہا فلاں اگر تم تصویر کر رہے تھے موری سمیلا بیٹھا ہوا تھا لگائی اس سے مجھ پر آ گئی میں نے ذکر میں آیا تو باقی ساری سب سخت دل لوگ ہم نے اس نے دو چار بار کیا نا تو اس نے لگائی شلاگ اور وہ ادھر پھڑک رہا ہے ادھر پھڑک رہا ہے تو اس کے ختم ہو سکے چلتا پہ سکول میں خیر یہ انسان ہے اس پر دوسرے کا حال تاری ہو جاتا ہے اگر شاوتی لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو فضولیات باتیں کرتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں تو وہی حال اندر ہو جائے گا اسی کے پیچھے پڑھو گے پھر اسی کو کر جاؤ گے اور اللہ کے تعلق والوں کے پاس بیٹھو گے مجالس میں آؤ گے ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ یہ حال تاریخ کر دے گا اور ایس کا مزہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے جن نے آپ کو واضح کیا زباں کو دل ہے یہ طرح شہر ہے کہ قدموں میں زبا لوٹنے کی جائے ہے تو شہر کہ نکل آنے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے بیدا رضی اللہ عنہ کو جب بدر میں لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ صلاح کے پاس زخمی تھے اور آپ کے قدم میں لایا گیا تو وہاں ان کی جان نکلی شہید میری تو صاحب رحمۃ اللہ شہر پڑتے خسنا کا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے تو بڑا اس میں اللہ نے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کچھ آج تو ہمارا ذکر کرتے ہیں تھوڑی سی تعلیم ہوا کرتی ہے اپنے روزانہ کے معمول میں پھر لا اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو زیادہ نہ ہو سکے بار تو کر لیں گے آج تو زور سے زور سے ذکر جو ہے جلدی اللہ کے دل میں انسان کے اللہ کا تعلق آ جاتے ہیں ایک پانچ فردان کا وقت ہے نماز کا وقت ہے تو ایک دو تین منٹ ہی کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ طریقہ بھی جائے <تصفيق> <لا الہا تصفيق> <اللہ تصفيق> رسلی رکھ ہر مساف کے درجے ہوتے ہیں یعنی صاحب مدرسہ میں کون کون سے درجے ہوتے ہیں جمن زمانہ کی نہیں کو جمن جمانے کے درشنوں کو بیٹھک کا درجہ ہے جی پھر کا درجہ ہے جی پھر جو ہے تو پوسٹ گریجویشن ماسٹر ڈگری کا درجہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ درجوں میں تقسیم ہوتا ہے آر نصاب ایک درجے کو آدمی حاصل کرتا ہے پھر دوسرے درجے کو حاصل کرنے کی قوت استعداد پیدا ہو جاتی ہے دوسرے درجے کو حاصل کرتا ہے تو تیسرے درجے کی استعداد ہو جاتی ہے ہمارے اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ان زمانے میں نیا نیا جمناشٹک کا نظام آ گیا ہمارے ڈرلناسٹر صاحب جو تھے وہ چلے گئے جیمناسٹر کا کورس کرنے کے لیے جب واپس آ گئے تو ہم نے کہا کہ پہلے تو چالیس دن میں جڑاتے رہے جی چالیس دن میں چھلانگیں نہیں لگوائی ہمیں چالیس دن جڑاتے رہے تو جو ڈڑا رہے تھے تو پٹھوں کو اور نسوں کو نرم کرنے کے لیے تاکہ پٹھیں نسے نرم ہو جائیں اور دل میں قوت پیدا ہو جائے چھلانگیں لگانے کی بلعبازیوں میں چلانگے لگانے تو پہلا درجہ دوڑے لگانا اور دوسرا درجہ پھر چلانگے لگانا پھر مہارت پیدا کرنا تو اس طرح یہ فری میسن تاریخ ہوتی تھی نا یہ ہمارے برخداروں کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتی پرانے لوگوں کو شاید یاد ہو یہ تاریخ تھی ہر ملک میں چلتی تھی پاکستان میں بھی چلتی تھی فری میسن تاریخ تو ایک کلب تھا جس میں کچھ کھیل وائل اور اکٹھا ہونا اور اس طرح یعنی ایک قسم کی کلب سوسائٹی بھی ہی تھی ہاں جی کیونکہ بس ہم ایسے کھیل وغیرہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اس میں آہستہ آہستہ ان کے ماہرین ایسی باتیں کا آدمی کے سامنے کرتے رہتے تھے اور ایسے نظریات سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کا ذہن بدلتا جاتا تھا تو پاکستان میں تاریخ خلاف قانون قرار دی گئی تو یہاں ان کا جو مندر تھا مسائل ٹیمپل یہ جامعہ احمد الوم آپ دیکھتے نا مسجد درویش اور جامعہ احمد العلوم کہاں پر ہے جیسے کس جگہ پر آپ کہاں پر ہے آدمی جاتا ہے شہر کی طرف میں ویگن وغیرہ میں اسکول ہے اس سے مڑتے والے بڑا چوک آتا ہے بڑا سارا چوک ہے نا <تصفيق> تو اسے اسے دائیں ہاتھ کو مڑتا ہے پھر آگے سکول آتا ہے بائیں ہاتھ کو مڑتا ہے بڑے بڑے چین گھومے نظر آتے ہیں دیکھیں اس کے بعد صدر کا بڑا چوک آ جاتا ہے بزرگوں کی کرانت لوگ دان کرتے ہیں نا پانی پر چل گئے جی آواز موڑ گئے جی اور دیوالی میں جیسی بھی کرامت ہو یہ بھی کرامتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی کرامت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کسی نے کوئی سنر کے احیاء کا طریقہ کسی نے جاری کیا اور وہ چل پڑا دین کا کوئی شعبہ کسی نے جاری کیا اور وہ چل پڑا تو مہاراج بلانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے بہت بڑی کرامت یہ جامع اندازہ لوگوں میں جو بنا چلا کہ تین سو دور آدیش کے طلبا ہوتے ہیں پورے پشاور یونیورسٹی کے میں تلابا کو جمع کرو تو شاید تین سو بنتے ہوں گے اس پر کروڑوں روپئے کا بجٹ لگتا ہے تین سو تلابات دہراعظیش کے ایک دارجلنگ ہوتے ہیں تو ایک رام سے بڑی کرامت ہے یہ جگہ جگہوں کا مندر تھی فریج میڈن ٹیمپل تو ان میں سے وہ لوگ ان میں سے آدمی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ لے کے مرید ہو گئے بیٹھ ہوئے تو پھر انہوں نے اعلان کیا باقی, باقی ممبروں کے ساتھ مل کر کے جگہ کو مسجد کے لیے وقف کرتے تو فری نسل تاریخ جو تھی یہ ایسی تاریخ تھی کہ یہ اس کے راز کو ہوتے تھے اور اپنے ممبروں کو کہتے ہیں کہ اس کے راز کسی نے ظاہر کر دیا تو اتنے دنوں کے اندر اندر اس کو قتل کر دیا جائے اور قاتل کا پتہ نہیں چلے تو وہ جو عجیز تاریخ سے نکلے تھے تو ایک دار بلان صاحب کی جگہ پہ بیٹھے میں نے کہا درد آج صاحب یہ تاریخ کیا تھی تو ان کو خیال نہیں ان میں دھیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس تاریخ کے بتیس درجے تھے اور اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دسویں درجے میں پہنچ جاتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا ٹھیک اس کا نام مسلمانوں کا ہوتا تھا کے مسلمانوں کے لئے اس کے جذبات سوچ احسادات مفاداتوں کے کا دل, دل، یہودیوں کے ساتھ رکھتا تھا ان کی سوچ ان کے مفادات ان کا... نمبر دس نمبر دس تو کہا میں نے نو کراس کیے تھے میں نے نو پار کیے تھے مختلف آدمیوں کے دوسرے کے آدمی کو بتایا اس نے دس کیے ہوئے تھے کسی بڑی تاریخ میں ممبر تھا. ان کے آدمی پھر بڑی بڑی بنی تاریخوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹی ممبر ہوتے تھے اور اپنے اپنے جو ہے فسادات وہاں چلاتے تھے کہ اللہ عنہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ کا جو صلح کا فیصلہ ہوا ہے جنگ جمل کے موقع پر تو اے خارجی اس شورا کو بھی پہنچا ہوا تھا ایک منافع پر خارجی یہ بھی فیصلہ لیک ہوا ہے رات کو اور خارجی نے جاتا کہا صبح سے ان کی سلاح ہو رہی ہے دنگا پھر دنگا پتا نہیں سلونے کا کیا مطلب کیا مطلب ہے کہ کی مطلب یہ کہ ہمارا سب کا خون بایا جائے گا نا پھر کیا کرنے کا صبح کی نماز ہوتی جنگ شروع علی عدالیہ نے سلام کرا اور شور کی آبادی نے کیا جی اللہ حملہ کر دیا اور میر محوید اللہ نے سلام کرا اور شور کی آبادی کی جی کی کی کی کیا جی علی عدی لوگوں نے حملہ کر دیا کیا درمیان میں اس بات آ تو میں مثال کی بات کر رہا تھا کہ نکل بتیس درجے تھے اس کے تو جو دس کراس کر لیتا تھا وہ مسلمان نہیں رہتا تھا تو ایسے آج غرض کرنی تھی بات کہ ویسے غور و خوص کے بعد ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں اور حضرات نے یہی موٹی موٹی بات کہنے کے لیے اس انگریزی محل میں بٹھایا ہے کہ موٹی موٹی دین کی بات کہہ دیں ہم عمل کی کوشش کر لیں اور سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جائے تو اور کے بعد یہ تین درجوں میں سلفے کو کے نصاب کو تقسیم کیا ہے پہلا درجہ جو ہے تو وہ ہے آدمی اپنی تعلیم مکمل کرے دینی اور معاملات کو درست کرے تعلیم مکمل کرے فروغ بازی سمجھیں اور معاملات کو درست کرے تو تعلیم اب جو ہے تو ہدایات اور مشکال شریف اور بخاری شریف اور تفصیل جلال عمت تو نہیں پڑھ سکتا ہے کہ اللہ نے آسانی فرمائی ہوئی ہے تعلیم الاسلام پڑھنے کے کہتے ہیں تعلیم الاسلام تین چار پانچ مرتبہ پڑھ لے آدمی تاکہ اس کے مسائل ذہن میں حاضر ہو جائے ٹھیک ہے جیسن صاحب چار چار پانچ مرتبہ پڑھ لے تاکہ اس کے مسائل ذہن میں وہ حاضر ہو جائیں اور آدمی کے لیے عمل آسان ہو مفتی کی بعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ یہ کتاب ہے بہت مفت لکھی ہوئی بچوں کے معیار پر لکھی ہوئی ہے جواب کی شکل میں لیکن اتنی باری ہے کہ مفت میں وہ جاتی ہے ہم نے تو تعلیم اسلام یاد کیا ہے اور بیشتی زبر یاد کی ہے تو جب جہاں مولوی بولے جاتے ہیں اسلام, اللہ سلجھا دیتا ہے وہ شامی کو دیکھتے ہیں اور فلانے کو دیکھتے ہیں فلانے کو دیکھتے ہیں اور کرک رہا کہہ دیا ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک کہہ رہا تھا میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تعلیم الاسلام کی اردو کی کتاب اور بےسی زیور اردو کی کتاب آپ دیکھتے نہیں ہیں جی کیا آسانی سے چھوٹ جائیں ذرا سرار اعظم کیشی ہو تو بےش زور کو بھی دیکھے وہ مشکل ہے ذرا تعلیم الاسلام بہت آسان ہے اور جو ہے یعنی ڈاکٹر بریڈی صاحب کی جو کتاب ہے کون سی کتاب ہے جی؟ وائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھ لے آدمی چوتھے کے لحاظ سے آدمی ان تین کتابوں کے پڑھنے کے بعد بے نیاز ہو جاتا ہے عام فارغ و مولوی سے اس کی زیادہ اچھی حاضر ہو جاتی ہے اس کی مسائل مسئلے مسئل مسئل. نمازوں کو پورا کرنا ہو تو جو کزا نمازیں ادا کرنی پہلے ضروری ہیں تو نمازیں کزا اگی ہوگی پہلے ان کی ادا ضروری ہے تو یہ آج سے ہی شروع کر دیں جس طریقے سے کزا نمازیں ہیں یہ تاجر نے اگر اٹھے تو وقت میں دو چار رکار تاجر کے ضرور پڑے باقی سب نوافل کے اوقات کو استعمال کر کے قزا نمازوں کو جلد از جلد پورا کریں کسی کے ذمہ اگر زکاط ادا نہیں ہوئی ہے تو زکاط ادا کریں ہمارے ڈاکٹر فیار صاحب جب پہلی دفعہ انیس سو چھتر میں آئے تو پہلی دو, دو تین بیان سنا تو جا کر اپنی زکوۃ کے ساتھ کیا تو اٹھارہ ہزاروں زمانے میں جبکہ میری تنخواہ نو سو روپئے ہوتی تھی اٹھارہ گریڈ میں گریڈ میں نو سو روپئے تنخواہ ہوتی تھی اٹھارہ ہزار روپئے لے کر آیا جی تقسیم کیا ہم نے اس نے کہا تیس سال کی زکات ہماری والدہ فیلو سے زبرات کی ہے تو زکوۃ ادا نہیں زکوات کی ادائیگی کرے آج پچھلا ایک کرے کئی مصیبتیں کئی بیماریاں ادا میں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ گاؤں میں گیا نے کہا تمہاری فلانی رشتے دار جو ہے اس کی پیٹ جلتی ہے جس وقت پر آگ لگی وہ اور ڈاکٹروں سے علاج کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میں نے تشخیص پر غور کیا اس کے تو فورن آیا جبا ہوں مزہ سونا چاندی کو تپایا جائے گا روز کی کو اور ان کی پیشانی کو ان کی پیٹھ کو ان کے پہلوؤں کو اس کو تپانے کے بعد گرم کرنے داغا جائے گا اور کھا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم جمع کرتے تھے میں ان سے کہا کہ اس کے تو بہت ہے بڑی ماندار عورت ہے تو اس کو خو زکات ادا کرے تو انشاءاللہ جب زکات ادا کرے گی تو اس پر جو جلن آخرت والی جلن جو دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا موقوف کر دے گا हाँ. تو اس میں یعنی یہ زکات کی ادائیگی کی ہے جی نماز زکات روزہ روزے اگر رہے ہوئے ہیں پہلے کزا ہوئے ہوئے ہیں تو با, ہمارے کئی دوستوں نے دو دو مہینے کے کفار ادا کیے رکھ کر ٹوٹ گیا تھا جی تین ڈاکٹر صاحب باندھ نے اور ایک انجوین صاحب نے دو دو مہینے کے کفارے ہمارے ساتھیوں نے ادا کیے روزہ ہو گیا پھر جو معاملات تو اس کے ڈاکٹر تیار تھا بل کے لیے جا رہا تھا چلا گیا تو اس نے کہا فلانا آدمی نے مجھ سے کہا ہے کہ زولس کے روزے پر میرا سلام کیا تو میں نے اس کو کہا کیا اس کو کہو کہ روزے پر سلام کے نقصان ہوگا نا سملا ملک سے انداز سے مخال پٹکی والا ایک گھر سے خدا نہ خواہ چوری ہوئی ہے پانچ ہزار کسی آدمی نے پیسے پانچ ہزار چرا کر باندھ کیا تو وہ پھر کہے گا کہ بولی سمیلا صاحب کا کہ میں جمروج میں فنانے پر پرسلام ملک کے پاس ہوں اس کو سلام کہو میرا کہ نہیں پکڑا گا میں نے کہا ڈرائیور سے یار تھا اس آدمی کو پیغام بھیج دو کہ بجلی کے جو میٹر جو بند کیا اس کو کھول دے سلام نہ بھیجے بجلی کے میٹر بند کیے اس کو کھول دیں تو یہ حرام کے دروازے اپنے پر کھولتے ہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا میں اپنی تجویزی سے آفرت اپنی خراب کرتے ہیں کئی مصیبتوں میں نکل جاتا ہے پیسہ ہی تو اس پر آدمی غور کرے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے کسی کا مال دبایا ہوا ہے زمین دبائی ہوئی ہوا جی اس کا آدمی ادالا کرے معافی مانگے تو یہ پہلا درجہ ہے جی کو درست کرنا دکاندار ہے دکانداری کے مسائل سیکھے جی بے باد کسے کہتے ہیں بے حفاظت کسے کہتے ہیں اور پھر جو ہے تو اس نے مسئلے مسائل تاکہ سب معلوم ہو جائیں تو پہلا درجہ میں یہ ہے تعلیم مکمل کرنا اور ساتھ یہ تین تصدیات آدمی پڑھتا جائے تیسرا کلبا سوتبا صبح دروسیف استخفا اگر اتنا ہی سرست آدمی ہے کہ اس کے پاس پانچ ہبنٹ ہیں تو اللہ مسلم علام محمد و علام محمد مبارک وسلم ہیں پانچ میں استخل عربی منک المل ہے اس پر لگتے ہیں پانچ میں اور تیسری چیز سبحان اللہ رحم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ حکمت پندرہ منٹ کا ذکر ہے صبح جی پندرہ منٹ کا شام کوئی یاد نہیں نکلتی زیادہ ہو جائے بیس منٹ لگ جاتے ٹھیک ہے اس کی پابندی کرے جاتی پہلے درجے میں ساتھی ہیں توفیق پھر دوسرے درجے میں پھر اسکار ہیں یہ مستدر ذکر توارے ہر ایک آدمی کر سکتا ہے ہمارے جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ کا پورا جو ہے تو یہ پورا اس ہے دوسرے درجے میں پھر وہ سکھاتے ہیں تو اس کو جو کر لے تو آدمی رزاکرات جو ہے بارہ ساتھیوں کی باختیاری اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے پورا ہمارے جو سلسلے کا ذکر ہے نا بارہ تصدیات کا نصاب جو ہے اس کو آدمی کرے تو آدمی کی زاکرات اللہ اللہ کرنے کے ہلاتے جاتے ہیں پھر اس میں کا ذکر ہے. یہ دوسرے درجے میں ازکار ہیں اور پھر تیسرے درجے میں جو تو کراتے ہیں دھیان اللہ کی ذات کا اور مختلف چیز. اللہ کی سفار کا دھیان جمانا تو کتنا درجوں کی مشق کر لے آدمی پہلا درجہ میں کافی وقت لگتا ہے دوسرے, دوسرے, دوسرے میں پر تیسرے میں تو اللہ کے فضل سے خاتمہ ایمان تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے ورنہ آدمی کو بالکل ہر وقت اللہ اللہ کا کرنا اور اللہ کو سپنے ساتھ مجھے محسوس ہونا گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں ایسا ہو جاتا ہے بالکل تمہارے نوجوان کہتے نا کہ نگاہ غلط ہو جاتی توبہ نگاہ کا غلط ہو ہوتی جی؟ ہے صاحب ساتھ جا رہا ہو اور آپ سڑک نمبر دو پر جا رہے ہوں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں نہیں جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ دیکھ سکتا آدمی تہوار صاحب ساتھ جا رہے ہیں حالانکہ یہ بڑا دھیان نہیں ہے جیسے اللہ کی مائیت کا دھیان ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں بڑا ہی جی؟ عجیب و غریب دھیان تو انشاءاللہ اس کی نیت کریں ہم عطا فرمائے آئے دوسرے ساتھی بھی آگے آ جائیں دوسرے ساتھی کون سا تھا ان شاء اللہ دعا کرتے ہیں ترین بیٹھے آپ سے آپ نیچے رسمد رسول اللہ نہیں کوئی محبول نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سوائے اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول ہے ایمان لایا میں ایمان لایا میں اللہ پر اللہ پر فرشتوں پر فرشتوں پر کتابوں پر کتابوں پر, پر رسولوں پر رسولوں پر قیامت پر, پر قیامت پر, پر اور پر اس بات پر اور اس بات پر ہر اچھی بری تقدیر بری تقدیر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے دوبارہ زندہ ہونے پر کرتا ہوں میں کفر سے کپر سے شیر سے سے بدت سے برکاری سے قتل ناحک سے قتل ناحک سے ریبت سے ریبت سے چولی سے چولی سے برتان سے سے سارے کبیرا گنا سارے سے وعدہ کرتا ہوں میں اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ میں کہ میں فرائی اور واجبات کی واجبات کی پوری پابندی کروں پابندی, پابندی کروں گا اور, اور سنت کو سنت کو دانتوں کی, کی دانتوں کی مضبوطی سے مضبوطی سے پکڑوں گا پکڑوں گا بیعت کرتا ہوں میں بیٹھ کرتا ہوں میں حضرت حضرت مولانا مولانا محمد محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ پر ڈاکٹر فضام محمد کے واسطے سے ڈاکٹر فضام محمد, محمد کے واسطے اپنے آپ کو اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ چشتیا کا سروردیا سروردیا میں داخل کرتا ہوں یا اللہ یا اللہ اس بیعت کو اس کو قبول کرنے کی ختم کرنے اچھا ختم کرنے پڑھیں گے جی صحیع پڑنے دس بڑھتے بجے پانچ ایک منٹ لگے نیچے لکھنا حیات طیبہ کے معنی اور اس کی عجیب مثال ایک زمانہ میں شاید پر بہت غور کرتا رہا اے زمانہ میں شاید پر بہت غور کرتا رہا میری یاد ہے کہ جب کوئی چیز میں جاتی ہے تو چلتے پھر تو ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے عورتوں میں سے جو کوئی نیک مال کرے گا اس کو اللہ حیات طیبہ دے گا اس کا مجھے شاید کے بارے میں خیال لینے لگا میں نے بہت سوچا کہ یاد طیبہ کیا ہے خیال میں آیا کہ دنیا کا مٹ کر خیال میں آیا کہ دنیا کا مٹ کر زندگی ہی میں آخرت کا نظر آ جانا طیبہ ہے اور پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ٹھہرے ہوں اور وہاں غلطی سے دس ہزار کے نوٹ چھوڑ کر آ ہوں اور کسی مجلس میں شریک ہو گئے ہوں اور اس کمرہ کا دروازہ کھلا رہے کہ آپ نے نوٹ چھوڑا ہے تو آپ کا دل اس میں لگا رہے گا اور آپ کو نوٹ کے ساتھ کچھ نظر نہ آئے گا یہ زمانے میں لکھی کہ تنخواہ ہوتی تھی بیس سترہ گریڈ والوں کی تنخواہ تو آج کل کے حساب سے کتنے ہو گئے جی بیس سترہ گریڈ والوں کی جی. لاکھ چالیس جی؟ تو اگر رہ گئے ہوں کسی کمرے میں کسی وکولہ دروازہ چھوڑ کر آ اور یہاں مجھے کرم شری ہوگی تو خاک اللہ اللہ نظر آئے گا نوٹ نوٹ نظر آئیں گے پیچھے وہ بھی آدمی کرا کر لاد نوٹ کوئی لے گیا بہت گاری میں اس بات سے نکل آئے گی آج نہیں کچھ سن سکیں گے اگر بعد میں آپ سے کوئی کہے گا کس مہینے سے فلاں باتیں ہوئی فلاں فلاں آدمی آئے اور گئے تو آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ خبر نہیں میرا دل تو فلاں چیز میں لگا ہوا تھا یہی حیات طیبہ کا حال ہے کہ مومن کا دل یہاں مومن کا دل یہاں اور بدن وہاں رہتا ہے یہ کوئی جملہ گڑبڑ نہ ہو گیا الٹا ہو گیا کالٹا لگتی ہے یہی حیات طیبہ کا حال ہے کہ بندہ کا مومن کا دل ہونا چاہیے بدن یہاں رہتا ہے بدن یہاں ہوتا ہے نے اللہ کے احسان جیسے لوگوں کو دیکھا جی جو سال والے ہوں کے اب اگر بلاو آ جائے تو چلے جائیں گے جان چھوٹ جائے جی اور آرام و راحت ہو جائے مدر کی کر چونگے. نہ پڑھا نہ جان تلب ہوں سوئی جا سوئی جانا بے رحم خوش خوشاں وقت کے لئے کوئی مانا سمجھتا ہے کیا اچھا وقت ہوگا جگہ سے جاؤں گا جان کی راحت پاؤں گا اور جانان کے پاس جاؤں گا کیسے آدمی کا دل پائیں سکون ہو جاتا ہے تو یہ یعنی نہیں تو یہ بات ہے سچ بات ہے کہ جو آدمی پچیس لاکھ والی لینکو لے لیتا ہے تو یہ جب پل جینٹل مین کے کھانے ہوتے ہیں نا دو تین دن کا باسی کھانا ان کو کھلاتے ہیں کیونکہ مہمان بلایا ہوتے ہیں پانچ سو آتے ہیں دو سو تین سو کا کھانا بچتا ہے पच्ची से तीसरे दिन उन्होंने खिलाना होता है पच्चीस लाख वाला तो वेटर जो है वो पैंतीस लाख वाले के पास पहले आता है, उसको पहले करता है। बस उसके पैट में आग चलना शुरू हो जाती है पच्चीस लाख की गाड़िया बैठकर पैट में आग चल रही है कम हो किम तुम्हें रेंड क्रूजर نامی پلانے سے پچیس لاکھ والا پلانے پینتیس لاکھ والا اس نے بتا دیا تو پیڑ میں آگ جل رہی ہوتی ہے لالی خان دھماک ہوگا کھانا بھی پورا نہیں پیڑ سے نہیں ہوتا رات کو پیڑ میں درد بھی ہوتا ہے صبح بے خابی سے اٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کیا کریں گے جی پھر کہتا ہے پٹیا خرچوں کی تو آپ جو ہے پینتیس لاکھ اس طرح برابر کر کے پینتی لاکھ والی پچیرو لوگوں اس کو پانی لاکھ کے خسارے پر بیچتا ہے پھر اس کو لیتا ہے پینتیس لاکھ والی لیتا ہے تو پینتیس لاکھ والی پچیرو جب سڑک پتھراتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے لیول کے لوگ جو ہے ہیں کہ اس کو بلانا چاہیے ہمیں اس کو بلانا چاہیے تاکہ یہ جو ہے تو بڑی صرف آدمی ہے جی جب اس کی میٹنگ میں ہے نا پھر دیکھے وزیراعل جب آیا اندر داخل ہوا تو آگے پانچ کلاسوں کو پیچھے پہر کر سڑک کو خالی کیا گیا ہاڑ ہوٹر بچائی ہو گئے ہیں بس آپ پھر اس کو رات کو نہیں کھا جگہ نہیں ہاں جی اور میں نے یہ اصل نہیں کیا تو پی. کیسے ہوں گا؟ پھر جب وزریالہ والا کرتا ہے تو پھر وزیر اعظم ملک اس میں جاتا ہے پھر وزیر اعظم کو اپنا وہ ترجیح دیکھتا ہے. پھر کہ یہ بنتا ہوں پھر وزیر اعظم بنتا اور جب زر بنتا ہے تو اس کو جس وقت جھاڑ پلاتے ہیں نا امریکی صدر کہ ہو آر یو ٹو ڈو لائک دس تو پیٹ میں کٹی خشک ہوتی ہے جی اور خارش ہونے کو ہوتی ہے تو یہ ہے دنیا کا ہاتھ اور حیات طیب سبحان سوہان کیا نام اس بادشاہ کا جی نے نے بجا سے پہلی تاریخ کو بادشاہ वो, वो جی وہ جی, جی، اچھا پیغام بجا علاؤدین کے بعد بنا یہ الدین کو علاؤ الدین نے قتل کیا جی. علاؤدین پاگل ہوا تو نجیب الدین بنا ہاں جی اور نجیب الدین نے گیا تو حضرت نظام الدین علیٰ رحمتہ اللہ علیہ کو پیغام لے کہ پہلی تاریخ کو سارے علماء السلام کو آتے ہیں آپ نہیں آئے گا پہلی تاریخ کو سارے علماء علم کو آئے جو گئے سلام ولام کیا انہوں نے بادشاہ کا توہر وغیرہ قبول کیا اور بادشاہوں کو ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے مولوی بھی ہمارے ماتے تھے تو نہیں گئے دوسرے جگہ پیغام آیا تو انہوں نے کہا وہ تو پیش ایک ہمارا خیال نہیں تھا کہ ہم بھی اس فہرست میں اتنے بڑے مولوی ہم بھی ہیں ہم, ہم, ہم بھی آئے ہم نے خیال نہیں تھا بڑے بڑے لوگ جائیں گے پھر پہ پیغام نہیں گئے پھر پیغام بجا دو پھر میں کچھ ادھر معذرت کی بات نے کہا کہ آپ کے گھر نہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے میں کہا ہم بھی دیکھ لیں گے پہلی تاریخ سے پہلے ہی اس کے بیٹا نے یا عظیم نے کسی آدمی نے حکومت کے آدمی نے تمہارا چھوٹا اور بس عادت کرتے شہید کا بات سید بن بند رہے افضل الجہاد کلم سلطان جائز کے افضل الجہاد زعر زعر بادشاہ کے حق کا کلمہ کہنا ہے م. تو ہےکالما بڑی ضرورت والا جو ہے جس پر شہید کیا گیا تو بہت خون نکلا تو اس نے کہا اپنے طبی درباری طبیب سے کہ اس آدمی کا بہت خون نکلا ہے م. م. م. کے بادشاہ اس ذرا ذر خوفداری نہیں تھا م. سوچتے سوچتے کر یاد آ جاتے نا <laughs> بہتر دوسرا لفظ ہے کوئی اصلی ہے کوئی کل آدمی کہیں سے ڈھونڈ لے گا خورما وقت خرما وقت کافی وہ نہیں وہ باہر نہیں بنتا خورما وقت یا منز لے بھی راہ بھی را وقت کے ساتھ جو تو ایک سور کی ڈھیل پہنچ جاتی ہے اس میں جو بیٹر ہے نا موسیقی والا اس میں ایک سر کی ڈھیل ہو جاتی ہے فرما وقت کی آزمن زلی پیم دے رہا ہوں راہ دے جہاں تلبم سورے جہاں تو ملاقات کا وقت اور ایسے حال میں کہ اللہ کے راہ میں تلوار ماری جا رہی ہے ایسے بڑھ کر کیا مزے ہے بڑھ کر کیا سبحان اللہ کہ جنت کی رہنا بھی شہید کی بے بےخراری کو ختم نہیں کریں گی جب اللہ کہے گا اور کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے سارے جن مطمئن ہو جائیں گے شہید کھڑا کرے یا اللہ ہاں چاہیے اتنی بیت اور پھر تیرا راستے موشادت کا گرنا ہوا تو یہ تو بائے کہ سر پرارے چلتے ہوئے اطمینان میں آدمی اور ترقی شاہی پر بیٹھے ہوئے اطمینان میں آدمی یہ جہرونی کا سد ہے نا عمر فاروق حضی اللہ کو ملنے کے لیے تو سیرہ میں لیٹے ہوئے اس نے پایا ہے تو اس نے اندر جملہ بولا ہے کیا دل تھا فن تھا کیونکہ جناب صاف کیا استعمال سو رہا ہے بغیر گارڈ کے سو رہا ہے آدمی سراہ میں اتنا بڑا خلیفہ ہے تو یہاں سے تلیفہ ہے جو اللہ دیتا ہے پاک میں بیٹھے ہوئے آج ہاں جی اور, اور تاخت ہو یا تختہ ہو گانا میں بڑا ہی مزہ ہے بڑے ہی مزے یہاں بس پرانی دنیا اس کو جو ہے اس کا جس کا لگا ہوا بدن آئے دل وہاں بدن یہاں ہے دلواں ہے بل کے لیے جا رہا تھا نا سرف پریشان تھا یہ پریشانی کی کیا بات ہے کی وہ تو ایک جانگھ اٹھے میرے سینے میں آئے پیغام بدینے سے آگے اگلا کیسا تھا کہ سرکار کرم کی بھی آنے بتائیں لگے تو وہ آدمی شیطانوں کو مارتے ہوئے مر جاتا ہے یہ بانگرا میکنزم لکھی ہوئی ہے کہ عیسائی مستری نے حجاز میں اسپتال بنانا چاہیے تاکہ ہمارا وہاں پر اثر رسوخ پھیلے اور تو ہیں تو بڑے ہوشار ہیں چندہ مسلمانوں سے مانگ کر مانگ کر پیزائن کا ہو آمدنی بری ہو اور ویر ہمارا پھیلے <تصفح> تو آئے علامہ اقبال کے پاس گرا کے چلنا چاہیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں حجاز میں اسپتال بنا رہے ہیں مریضوں کا علاج کا تو اس کا نظم لکھیے اس کچھ بات اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی میں بہت دونتا ہوں زمین حجاز میں زندگی میں وہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا تو بچے گیند سے کھیل رہے تھے اور گیند ان کا دور ہو گیا میں دن میں آ گیا ان کے وک آؤٹ بن گئی کھیل میں ان کو بڑا دکھ ہوا تو ایک بچے نے کھا کے کوئی بڑے ابا مجھے کہتے ہیں کیا کہتے تھے بچے نے کہا کہ اللہ کرے بڑے ابا بھر جائیں اس کی اس بات سے مجھے ایسے راحت ہوئی کہ اگر یہ ہو جائے تو کتنی اچھا ہو جائے کا اللہ حب اللہ کا جو اللہ کی ملاقات کا شاید شوقین ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کا شوق میں ہے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے لیے خدا کی طرف سلام و پیام آتا ہے قرآن شری میں اب شروع بل جنتی کم تم تویات پلا ملکم مل کم پی ہا ماتون اقرار کیا اور مان لیا کہ ہمارے ہے اور اسی کے بندے اوپر ہیں اوپر استار ہیں تو اس و قرار پر مستقیم رہے یعنی اللہ کی مرضی کے سابے رہ زندگی اس طرح گزار دی جس طرح اللہ رب ماننے کے بعد گزارنی چاہیے تو این والے پر فرشتے آتے ہیں ان کو پیغام دیتے ہیں کس طرح خوف اور غم نہ کرو تم اس جنت کی بشارت ہو اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تو بارے رفیق ہیں حیات دنیا میں بھی اور آخر میں بھی. اللہ بحمدی اللہم و اللہ بحمدکا شہر اللہ اللہ انتظفر و تذبو لے عبقصر و رحمتا رضا و رحمتا رضا منا نکان تلعظ لکم یا اول اللہ, اللہ, اللہ وانین یا آخر اللہ ختم یا ذا قوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحمن یا حیو یا قیم یا تلدلال و اکرام و الہو کم لاہو والله وإلحو لا الہ الا اور حیل قیم واللہ مخفل المومنين والمومناء والمومن والمومن والمسلمین اللہ حیاء منہم والنباہ اللہ من صلما نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منہم اللہ حضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منہم رب رحمہ محکمہ رب یعنی صغیرہ ربنا حبدنا من ازواجنا و ریعاتنا قلتا عبید مجعلنا اللہ من اصال اللہ ما جعلتا صالب وانتطلے لحضر صالب سے رات پیدا فرما کوششیں کر رہے ہیں رکاوٹ آ گئی یا اللہ آسان فرما یا اللہ کے نکلنے کو آسان فرما گا پہنچنے کا آسان فرما سارے مشکرات کو دور فرما دے قدر کو مطمئن کر دے یا اللہ تو معاملہ فرما دے یا اللہ کا معاملہ جو ہمارے ساتھ حج پر گئے ہوئے یا اللہ ہر طرف سے یا لنکی فرما یا فرما یا کی فاضل فرما یا اللہ حج کے مجمع کی فاضل شرما یا کی فاضل فرما یا اللہ سمجمے کی فاضل فرما یا اللہ شانے کی کے صدقے اور جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کے نگاسن کو, کو دے یا اللہ کی حفاظت فرما پورے مجموعے کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ, اللہ خیرافی سے سب کو یا اپنے گھروں کو واپس لیا یا اللہ تر سے دنیا کی ساری کو مارے لیے آسان فرما اور اللہ کی ساری مراض کو مارے لیے آسان فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ You see from on